علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ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 اور کتاب کے معلف نے ان احادیث کو دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے پہلا مقصد عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے دوسرے مقصد میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق علم اور علم کے مصادر سے ہے اور تیسرا مقصد عبادات پہ مشتمل ہے تیسرے مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان میں سے پہلی کتاب کتاب و ہے کتاب و میں کئی ایک فصول ہیں ان فصول میں سے چوتھی فصل الغسل ہے غسل کے بارے میں ہے اور اس چوتھی فصل میں دس ابواب ہیں آخری باب رہ گیا تھا وہ آج ہم پڑھیں گے تو دسواں باب باب حکم و دفاع غسل کرنے والی کی چوٹیوں کا حکم غسل کرنے والی کی میڈیوں کا حکم یعنی کہ وہ عورت جو غسل کر رہی ہے غسل جنابت یا غسل حیض اس غسل میں چوٹیوں کے بارے میں کیا کرے گی مینڈیوں کے بارے میں کیا کرے گی کیا اپنے وہ بال کھولے گی جن کو اس نے مینڈیوں کی شکل دے رکھی ہے باندھ کر رکھا ہوا ہے یا انہیں باندھ... کھولے بغیر غسل ہو جائے گا حدیث نمبر تین سو بتیس میم اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام مسلم ان ام سلمہ روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نبی علیہ الصلاۃ السلام کی بیویوں میں سے ایک بیگم ہے مومنوں کی ماؤں میں سے ایک ماں ہے قالت وہ کہتی ہیں قل تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ان اشد رت الشد میں ایسی عورت ہوں کہ میں اپنے سر کی چوٹیاں کس کر بناتی ہوں میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میں اپنے سر کی مینڈیاں کس کر رکھتی ہوں مضبوطی سے باندھتی ہوں فن قدلی غسل کیا میں ان کو جنابت کے غسل کے لیے کھولا کروں کہ آپ نے کہا لا نہیں یعنی کہ ان چوٹیوں کو کھولنا واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے ان میڈیوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے ان نما یقفی کی ان نما یقفی کی انتہسی اعلی سوائے اس کے نہیں تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم اپنے سر پہ تین چلو پانی ڈال لیا کرو چونکہ چوٹیوں کا چالق سر کے بالوں سے ہے میلو کا تعلق سر کے بالوں سے ہے تو سر کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے سر پہ تین چلو پانی ڈال لیا کرو پھر اپنے آپ پہ پانی بہا لیا کرو فتح تو تم پاک ہو جاؤ گی جن کے تمہارا غسل جنابت مکمل ہو جائے گا پورے جسم پہ پانی بہانا ہے اور سر کے ساتھ کیا کرنا ہے سر پہ تین چلو پانی ڈال لینا ہے یعنی کہ تین چلو پانی ڈال لو دائیں سائڈ پہ بائیں سائڈ پہ درمیان میں اور پھر کوشش کریں میری مائیں بہنیں کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں داخل کریں تاکہ یہ ان کی جڑیں گیلی ہو جائیں سر کی جلد گیلی ہو جائے باقی رہی رہے اوپر کے بال اور چوٹیاں تو انہیں کھولنا ضروری نہیں ہے وفی روایتی اور ایک روایت میں ہے جنابا <وَالجَنَابَةً> کہ میں ان مینڈیوں کو کھولا کروں میں ان چوٹیوں کو کھولا کروں للحید و جنابا حید کے غسل کے لیے اور جنابت کے غسل کے لیے پہلے ہم نے روایت پڑھی تھی اس میں سوال یہ تھا کہ غسلے جنابت کے لیے کھولا کروں دوسری روایت میں آتا ہے کہ سوال یوں تھا کہ کیا میں ان مینڈیوں کو غسلے حیض اور غسلے جنابت دونوں کے لیے کھولا کروں تو جواب پھر وہی ہے جو آگے آپ نے دیا ہے جو دیا تو ایک روایت میں صرف غسل جنابت کا تذکرہ ہے گویا کہ آپ نے رخصت دی ہے کہ غسلے جنابت مینڈیوں کو کھولے بغیر درست ہوگا چوٹیوں کو کھولے بغیر درست ہوگا اور دوسری روایت سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے یہ رخصت غسلے جنابت کے لیے بھی دی ہے اور غسل حیض کے لیے بھی دی ہے تو غسل حیض کے موقع پہ مینڈیاں کھولنی ضروری ہیں یا نہیں اس میں علماء کلام کے مابین اختلاف ہے بہت سارے علماء کلام کا موقف یہ ہے کہ غسل حیض کے موقع پہ مینڈیاں کھولنی چاہیے کیونکہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ غسل حیض کا معاملہ غسل جنابت کے معاملے میں زیادہ شدید ہے اور ویسے بھی غسل حیض مہینے میں صرف ایک دفعہ ہوتا ہے اس لیے غسل حیض کے موقع پہ منڈیاں کھول لینی چاہیے اور دیگر علم کا خیال یہ ہے کہ دونوں غسل کے موقع پہ منڈیاں کھولنا ضروری نہیں ہے کیونکہ دوسری روایت میں اس کا تذکرہ آ گیا ہے اس کے ساتھ ہی غسلے ہمارا ہماری یہ فصل جس کا تعلق غسل سے تھا اپنے اختتام کو پہنچی اور اس کے بعد ہم منتقل ہو رہے ہیں تیمم کی طرف اور پھر اس کے بعد اذان وغیرہ کے مسائل شروع ہو جائیں گے تو یہاں پہ ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ جب بازو دھوئے جائیں گے وضو کے دوران تو کیا اس موقع پہ ہاتھ دھوئے جائیں گے یا ہاتھوں کے بغیر بازو کونیوں تک دھوئے جائیں گے یہ سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے عام طور پہ لوگ بازو دھوتے ہوئے بازو دھوتے ہیں ہاتھ نہیں دھوتے وہ چہرہ دھونے سے پہلے ہاتھ دھو چکے ہوتے ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کہا ہے یا یادین المرافق کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اپنا چہرہ دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لیا کرو تو چہرہ دھونا وضو کے ارکان میں سے ہے چہرہ دھوئے بغیر وضو نہیں ہوگا اور ہاتھوں کو دھونا وضو کے ارکان میں سے ہے ان کے بغیر وضو نہیں ہوگا پہلی دفعہ جو آپ نے ہاتھ دھوئے تھے ان کی وہ اہمیت نہیں ہے جو دوسری بار بازو کے ساتھ ہاتھوں کو دھونے کی ہے دوسری بار ہاتھوں کو دھونا وضو کے ارکان میں سے ہے پہلی دفعہ کے ہاتھ دھونے اگر رہ بھی گئے تب بھی وضو ہو جائے گا اگرچہ ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی نبی علیم کی ایک سنت رہ جائے گی لیکن دوسری بار اگر آپ اپنے ہاتھوں کو نہیں دھوئیں گے بازوں کے ساتھ تو وضو نہیں ہوگا اس لیے اس معاملے میں احتیاط کی جائے یہ نہیں آپ نے دیکھنا کہ میرے ہاتھ گیلے ہیں نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ چہرہ دھونے کے بعد جب آپ نے بازو دھونے ہیں تب ہاتھوں کو دونا ضروری ہے چاہے وہ پہلے سے گیلے ہوں اس کو آپ ایک اور مثال سے سمجھ سکتے ہیں ایک آدمی پہ جنابت کا وسل واجب ہے لیکن اس کو یاد نہیں ہے وہ گھر سے نکلا بازار کے لیے پھر آگے چلا گیا کسی سوئمنگ پول میں اور وہاں پہ گرمی کی وجہ سے نہاتا رہا ورزش کے طور پہ نہاتا رہا نہانے کا لطف لینے کے لیے نہاتا رہا گھر میں واپس آیا تو اس کو یاد آیا کہ میرے اوپر تو غسل واجب تھا یا ادھر ہی یاد آ گیا آپ فرض کر لیں ادھر ہی یاد آ گیا جب نہا کے باہر نکلا تو یاد آیا کہ میرے اوپر غسل واجب تھا اب جسم اس کا گیلا ہے پہلے سے ہی تو کیا وہ فرض کر سکتا ہے کہ چونکہ جسم, جسم پہلے سے ہی میرا گیلا ہے میں نیت کر لیتا ہوں تو ٹھیک کام چل جائے گا نہیں نئے سرے سے غسل کرنا ہوگا تو ایسے ہی چہرہ دھونے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے تھے وہ اور چیز تھے چہرہ دھونے کے بعد جو ہاتھ دھونے ہیں یہ وضو کے ارکان میں سے ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں شہادت کی انگلی آپ اس موقع پہ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے جب آپ وضو کے بعد یہ دعا پڑھ رہے ہوں گے ارشد اللہ تو گزارش پہلے بھی کی تھی پھر بھی کر رہا ہوں کہ یہ انگلی اٹھانا اس موقع پہ یعنی کہ پہلے مسئلہ میں نے بیان کیا تھا آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھانے کا ہاں پہلے یہ مسئلہ بیان کیا تھا پہلے مسئلہ بیان کیا تھا آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھانے کا تو اس کے بارے میں میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ ثابت نہیں ہے اور باقی رہا کہ یہ دعا پڑھنا اور اس موقع پہ انگلی اٹھانا اس بارے میں جو مجھے یاد ہے وہ یہی ہے کہ انگلی اٹھائی جائے گی یہ شہادت کی انگلی اٹھانے کے مسئلے کو آپ فی رہنے دیں میں کچھ ڈاؤٹ ہو چکا ہے تو اس لیے اس مسئلے پہ دوبارہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ کل کے درس میں گفتگو ہوگی اس کے بعد الفصل الخامس ہم پانچویں فصل کی طرف منتقل ہو رہے ہیں اور یہ کیا ہے تیمم کے بارے میں پانچویں فصل کس کے بارے میں ہے تیمم کے بارے میں ویسے ذاتی طور پہ جو مجھے یاد ہے تیمم سے پہلے ذاتی طور پہ جو مجھے یاد ہے کہ میں جب یہ پڑھتا ہوں دعا تو میں اس موقع پہ عام طور پہ انگلی نہیں اٹھاتا مجھے یہی یاد ہے لیکن انسان کئی دفعہ شک میں پڑ جاتا ہے تو اس لیے یہ مسئلہ دوبارہ میں کل اس موضوع پہ گفتگو کروں گا تو الفصل الخام پانچویں بارے میں تیمم کس کو کہتے ہیں تیمم عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا ارادہ کرنا کسی چیز کا ارادہ کرنا کسی چیز کا قصد کرنا اور شرع طور پہ تیمم سے کیا مراد ہے کہ جب پانی موجود نہ ہو یا پانی موجود ہو لیکن پانی آپ استعمال کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکتے ہوں تو اس موقع پہ اپنے ہاتھ زمین پہ مارنا مٹی پہ مارنا اور پھر کسر کرنا اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا تاکہ تہارت حاصل ہو جائے وضو کا وزو کی متبادل تہارت حاصل ہو جائے اس کے نام کیا ہے تیمم تو یہاں پہ حدیث نمبر کون سی ہے تین سو تینتیس 3 3 3 تو اس کو روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگم ہیں قالت وہ کہتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکرے آپ کے کسی سفر میں حتہ ادا کل نابل <الْبَئِدَى> یہاں تک کہ ہم مقام بیدا پہ تھے او بات جیشی یا ہم مقام ذات پہ تھے راوی کو یہاں پہ شک ہے کہ مقام میں مقام بیدا تھا یا مقام ذات الجیش تھا اور یہ دونوں مقام جو ہیں یہ مدینہ اور خیبر کے بیچ میں ہیں <تصفح> لیکن ایک اور راوی جب اس رویت کو بیان کرتے ہیں تو وہ صرف ذات الجیش کا نام لیتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ذات الجیش مقام تھا کیونکہ یہاں پہ راوی کو شک ہے یہ شک کس کو ہے ام امن عائشہ کو یا ان سے نیچے کسی راوی کو کہ البیدہ مقام تھا یا ذات الجیش تھا لیکن عمار بن یاسر جب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور امام ابو و النسائی ان کی روایت کو لے کر آتے ہیں تو وہاں پہ ذات الجیش کا تذکرہ ہے البیدہ کا تذکرہ نہیں ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ ذات الجیش مقام تھا تو فرماتی ہیں المؤمنین کہ جب ہم مقام بیدا یا ذات میں تھے تو ان لی تو میرا ہار ٹوٹ گیا یعنی کہ میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلط اسلام اس کی تلاش میں ٹھہر گئے اس کی تلاش کے لیے ٹھہر گئے یاد رہے کہ ام المؤمنین عائشہ کے ساتھ ہار کے گم ہونے کا واقعہ دو دفعہ ہوا ہے اور یہ روایت دوسرا واقعہ ہے یعنی کہ پہلی دفعہ ہار کسی سفر میں گم ہوا تھا اور اس کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے یہ دوسرا واقعہ کب کا ہے اس بارے میں کچھ اختلاف ہے یعنی کہ اس روایت میں تو تذکرہ نہیں ہے اس غزے کا جس میں واقعہ پیش آیا لیکن علماء کے نے اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کون سے غزبے کا واقعہ ہے کچھ علماء کے نے کہا ذات اور کا یعنی کہ وہ غزوہ جس میں صحابہ کار کے پاس سواریاں کم تھیں اور ایک سواری پہ کئی لوگ بیٹھتے تھے باری باری نمبر آتا تھا تو پیدل مسلسل چلنے کی وجہ سے لوگوں کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے تو ان کو اپنے پاؤں پہ پٹیاں کرنا پڑی کپڑے کے چیچڑے باندھنا پڑے تو ذات الرقا وہ غزوہ جس میں پاؤں پہ چیچڑے باندھے تھے صحابہ کلام نے تو ایک موقف یہ ہے اور دوسرا موقف یہ ہے کہ غزوہ تو بندی مستلق تو یہ دو موقف ہے کہ یہ غزوہ تھا یا وہ غزوہ تھا تو ام المومنین فرماتی ہیں فاقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على التماسی تو نبی علیہ السلاۃ وسلم رک گئے اعلی التماسی اس ہار کو تلاش کرنے کی خاطر مقام الناس ماہو اور لوگ بھی آپ کے ساتھ رک گئے وہ بھی ٹہر گئے ولیس علی ان اس حال میں کہ لوگ پانی پہ نہیں تھے یعنی کہ کسی چشمے کے پاس پڑاؤ نہیں تھا کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ کنواں ہو جہاں پہ کوئی چشمہ ہو ولیس علی ان اور پانی پہ نہیں تھے فعت بکرین صدیق تو لوگ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف آئے فکالوت انہوں نے کہا اللہ ترا ماسن تھا دیکھتے نہیں ہیں جو عشا نے کیا ہے یعنی کہ آپ کی صاحبزادی کیا کر رہی ہیں پہلے بھی ایسا واقعہ ہو چکا ہے اب پھر واقعہ ہوا ہے ہار گم ہو جاتا ہے اقامت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلمس انہوں نے ان کے ام الممنین عیشہ نے روک لیا اللہ کے رسول علیہ السلام کو اور لوگوں کو وَلَيْسُ عَلَى مَا اِن جبکہ لوگ پانی پہ نہیں ہیں ایسی جگہ پہ پڑاؤ نہیں ہے جہاں پہ پانی ہو وَلَيْسَ مَا هُمْ اور ان کے پاس بھی پانی موجود نہیں ہے نہ اس جگہ میں پانی موجود ہے اور نہ ان کے پاس ان کے مشکیزوں میں پانی موجود ہے فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تشری ورسول یہ کون کہ, علی کہ نبی علیہ اپنا سر میری ران پہ رکھے ہوئے تھے قد نامہ تحقیق آپ سو چکے تھے یعنی کہ آپ اپنا سر مبالک میری ران پہ رکھ کر سو چکے تھے کیا اے اعزاز ہے ہماری ماں کا کہ نبی علی اللہ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کی رام پہ سر رکھ کے سو گئے ہیں اور عائشہ کی قربانی دیکھیے کہ نبی علی السلاط اسلام کو آرام دے رہی ہیں حرکت نہیں کرتی تاکہ اللہ کے رسول اپنی نیند پوری کر لیں فقال تو انہوں نے کہا کنوں نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حبستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول علیہ السلط اسلام کو لوگوں کو روک لیا جناب صدیق جناب عائشہ کو اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہے ہیں ولی سماؤ ماں اور ان کے پاس پانی موجود نہیں ہے فقالت عائشہ جناب عائشہ فرماتی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ڈانٹا ہوئے کیا چاہا کہ وہ کہیں, يقول جو اللہ نے چاہا کہ وہ کہیں اور وہ مجھے کچوکے لگانے لگے اپنے ہاتھ سے کہاں پہ فی خاص راتی میرے پہلو میں میرے کوکھ میں یعنی کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ میرے پہلو میں مارتے ایسے فلا یمن منت ہر رکی اللہ مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ام المؤمنین بیان کرنا چاہتی ہیں کہ ان کے مارنے کی وجہ سے مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی لیکن میں نے حرکت نہیں کی کیونکہ اللہ کے رسول کی نیند خراب ہوگی کہتی ہیں فلا مجھے نہیں روکا پہ ہونے نے مکان یہ میمی ہے کان ہے سے کیا مانا ہوگا ہونا ان کے نبی علی اللہ کے میری ران پہ ہونے نے آپ کی میری ران پہ موجودگی نے مجھے حرکت کرنے سے روکے رکھا ورنہ مجھے درد ہو رہی تھی تکلیف ہو رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبی علیہ السلام نے صبح کی تو آپ کھڑے ہوئے پانی کے علاوہ پہ یعنی کہ جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام اٹھے پانی موجود نہیں تھا فانزر اللہ, تو اللہ رب العزت نے جب تم پانی نہ پاؤ تو تم پاک مٹی کا قصد کرو فم سہو تو تم مسا کرو اپنے چہرے پہ کم اور اپنے ہاتھوں پہ من اس مٹی میں سے تو یہ ایت نازل ہوئی فتم تو انہوں نے تیمم کیا صحاب رضوان اللہ علی اجمعین نے تو کہا کس نے کہا فقال اسی الساری وہ فرمانے لگے وہ کہنے لگے ابھی اویلی برا کام یاکر کہ یہ ہیا اشارہ ہے یہ تیمم کی عیت نازل ہونے کی طرف اور تیمم کی رخصت کی طرف اشارہ ہے کہ بہت بڑی سہولت مل گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو تیمم کی عیت نازل ہوگی کہ جب بھی پانی نہ ملے تیمم کر سکتے ہیں جب بھی پانی استعمال کرنے کی گنجائش نہ ہو کسی مجبوری کی وجہ سے تو تیمم کر سکتے ہیں تو سیت بن حضیر نے کہا یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے اے خاندان ابو بکر یعنی کہ ابو بکر کے خاندان کی بڑی برکتیں ہیں. ان کی وجہ سے بڑی برکتیں ہوئی ہیں بڑے فوائد ہوئے ہیں مسلمانوں کے تو فرمایا برکات کو تو میں نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پہ میں سوار تھی تھیتا ہوں تو ہم نے ہار کو اس اونٹ کے نیچے پایا وہاں سے مل گیا تو اس حدیث سے ہمیں ایک تو یہ پتا چلا کہ نبی علی اسلام سفر میں اپنی کسی نہ کسی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے اور اس سے پتا چلا کہ خامد جہاں پہ رہائش رکھے بیوی کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرے مجب... نہایت مجبوری ہو تو الگ بات ہے ورنہ بیوی کا حق ہے کہ اسے خامت اپنے ساتھ رکھے اور یہی مقصد ہوتا ہے شادی کا ورنہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں ورنہ بیوی اور بچوں کی وہ تربیت نہیں ہو پاتی جو ہونی چاہیے میرے وہ بھائی جو بیرون ممالک رہتے ہیں سعودیہ میں رہتے ہیں عمارات میں رہتے ہیں محنت مزدوری کے لیے انہیں بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کو ساتھ رکھنے کی کوشش کریں اور اگر ساتھ نہیں رکھتے تو کوشش کریں کہ جلد از جلد اپنے گھر چکر لگاتے رہا کریں البتہ اگر بیوی ان کو اجازت دیتی ہے کہ آپ کمائی کے لیے دو سال کے لیے تین سال کے لیے باہر رہ سکتے ہیں اور میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر جائز ہے پھر جائز ہے کیونکہ یہ مجبوری ہے لیکن اگر خامد کو یہ پتا چل جائے کہ میرے باہر رہنے کی وجہ سے گھر میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں بیوی بی کے گناہ میں واقع ہونے کا خطرہ ہے بچوں کے گناہ میں واقع ہونے کا خطرہ ہے بچوں کے گناہ کبیرہ گناہوں میں واقع ہونے کا خطرہ ہے شرک میں واقع ہونے کا خطرہ ہے تو پھر ان کو گھر پہنچنا چاہیے اور اس کے بعد یہ کہ نبی علی سات و کا عظیم اخلاق اچھا برتاؤ بیگم کے ساتھ جناب صدیق نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا ہے اللہ کے رسول نے نہیں ڈانٹا اللہ کے رسول جناب ایشا کی خاطر وہاں پہ رک گئے کہ ان کا حال مل جائے پھر آگے چلیں گے اور اس کے بعد جناب صدیق کے خاندان کی عظمت کہ ان کی وجہ سے ان کے سبب سے تیمم کی رخصت نازل ہوئی ہے اب یہ رخصت سب لوگوں کے لیے ہے ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اس موقع پہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اسی سے کے نام کہتے ہیں اللفظ علمائے جب کسی خاص واقعے کے بعد کوئی حکم نازل ہو وہ حکم سب لوگوں کے لیے ہوتا ہے صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا جن کی وجہ سے وہ ایت نازل ہوئی اور یہ بھی پتا چلا عقیدے کے لحاظ سے کہ نبی علی السلاۃسلام اور صحابہ صحافہ عالم الغیب نہیں تھے وہاں پہ رکے ہوئے ہیں ہار کو تلاش کر رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں اور ہار کہاں ہے اپنے ہی اونٹ کے نیچے اگر صحابہ کے عالم الغیب ہوتے نبی علیہ السلہ تو عالم الغیب ہوتے تو اتنا تھکنا نہ پڑتا اس قدر مشقت کا سامنا نہ ہوتا تو نبی علی اللہ تو اسلام اور صحابہ کے نام اپنی زندگی میں عالم الغیب نہیں تھے تو فوت ہونے کے بعد کیسے عالم الغیب ہو گئے آج لوگوں کا یقیدہ رکھنا کہ قبر والے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم ان کے نام پہ بکرا عزیبہ کریں گے گیارہویں کے دن ان کو پتہ چل جائے گا وہ ہمارے اوپر رادی ہوں گے پھر ہماری اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے یہ سارے عقائد قرآن و حدیث کے خلاف عقائد ہیں غلط عقائد ہیں شرک و بداد پہ مشتمل عقائد ہیں اس کے بعد حدیث نمبر تین سو چونتیس جناب بن خطاب کی طرف آیا فقال تو کہنے لگا انجنب تو میں جنبی ہو چکا ہوں میں حالت جنابت میں ہوں فلم اس بلا میں نے پانی نہیں پایا مجھے پانی نہیں ملا تو وہ سوال کرنے کے لیے کس کے پاس آیا جناب عمر فاروق کے پاس جناب عمر فاروق آگے سے کہتے ہیں اس روایت میں الفاظ نہیں ہے دوسری روایت میں موجود ہیں کہ لا سلی جب تک پانی نہیں ملتا تو انہیں نماز نہیں پڑھنی جب پانی ملے گا غسل کرو گے پھر ہی نماز پڑھنی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں جناب عمر فاروق اندازہ کیجئے بڑوں بڑوں کو غل فہمیاں لگ جاتی ہیں غل فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں بڑے بڑے بھول جاتے ہیں فقال عمار بن یاسر لعمر بن خطاب تو عمار بن یاسر نے جناب عمر بن خطاب سے کہا اما تدو انا کنہ فی سفر ان انا و کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ بے شک ہم سفر میں تھے میں بھی اور آپ بھی یعنی کہ اور لوگ بھی تھے اور میں اور آپ بھی سفر میں تھے انتا فلم تسلی آپ نے نماز نہیں پڑھی یہاں پہ کچھ کلام یعنی کہ ذکر نہیں کی گئی دیگر روایات سے وضاحت ہوتی ہے یعنی کہ ہم ایک لشکر کے ساتھ تھے سفر میں تھے وہاں پہ غسل واجب ہو گیا میرے پہ آپ پہ بھی میں بھی حالت جنابت میں تھا آپ بھی حالت جنابت میں تھے تو آپ نے نماز نہیں پڑھی و ماں انا فتما جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں زمین پہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا یعنی کہ مٹی پہ میں نے لیٹ گیا کبھی ادھر کبھی ادھر یعنی کہ پورے جسم تک مٹی پہنچ جائے یعنی کہ جیسے تیمم کرتے ہیں کس کا ہاتھ کا اور پاؤں کا گویا کے امار میں یاسر نے پورے جسم کا تیمم کر لیا پورے جسم پہ مٹی لگا لی جیسے جانور مٹی پہ لیٹتے ہیں اوپر نیچے ہوتے ہیں دائیں بائیں ہوتے ہیں اور پورے جسم کو مٹی لگا لیتے ہیں ایسے ہی میں نے کیا فصل لئی تو, تو میں نے نماز پڑھ لی اب دو سبھی ہی ہیں ایک جناب عمر فاروق امار بن یاسر جناب عمر فاروق نے یہ سوچ کر کے میں حالت جنابت میں ہوں نماز نہیں ہوگی نماز پڑھی نہیں امار بن یاسر نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ جیسے تیمم ہوتا ہے کس کے لیے وضو کے لیے ایسے ہی تیمم ہوگا کس کے لیے غسل کے لیے تو انہوں نے کیا کیا پورے جسم کا تیمم کر لیا کہتے ہیں پہنے نمات پڑھ لی. فَذَكَرْتُ لِن نبی علیم کے لیے فَقَالَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علی علیہ نے فرمایا ان تمہارے لیے صرف اتنا ہی کافی تھا کیا پھر آپ نے بتایا جو کافی تھا پھر آپ نے کر کے بتایا فضالہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ علیم نے اپنی ہتھیلیاں زمین پہ ماری کیا ماری ہتھیلیاں پورا ہاتھ نہیں ہتھیلیاں یعنی کہ یہاں تک تو آپ نے اپنی ہتھیلیاں زمین پہ ماری وہ اور ان میں پھونک ماری کیونکہ مٹی زیادہ لگ جاتی ہے تو یہ مقصد نہیں ہے کہ پوری مٹی جیسے پانی کی طرح چہرے پہ لگا لینا مقصد نہیں ہے दो کفیم آپ نے ان دونوں ہاتھوں میں پھونک ماری का ما ما ما آپ نے مسا کیا اپنے چہرے کا ہی اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کا پتا چلا ابھی آپ نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے میں بھول گیا کیا بتاتے ہوئے کہ وزو کے بعد جب اشدول پڑیں گے تو انگلی یعنی کہ بلند کرنی ہے کہ نہیں کرنی یہ یہاں میں بھول گیا اور یہاں پہ جناب عمر فاروق دیکھیں ان, کے ان کا اپنا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا دونوں اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے دونوں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے اوپر سفر میں غسل واجب ہو گیا تھا اور عمر فاروق نے بتایا کہ میں نے تو نماز نہیں پڑھی جب تک غسل کرنے کا موقع نہیں ملا اور عمر نے بتایا اللہ کے رسول میں نے یہ کام کیا تو نبی علی دونوں کے سامنے یہ بات کہی تھی امار کو مخاطب کر کے کہ امار تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ اپنی نے ہتھیلیوں کو زمین پہ مار لیتے اور پھر آپ نے کر کے دکھایا اور پھونک ماری اور مسا کیا چہرے کا اور ہتھیلیوں کا اس کے باوجود جناب عمر فاروق بول گئے ہیں امار بن یاسر کو یاد رہا جناب عمر فاروق اتنا بولے کہ مار بن یاسر کے یاد دلانے کے باوجود یاد نہیں آیا بلکہ تھوڑا سا ناراض سے ہونے لگے امار بن یاسر پہ تو امار بن یاسر نے کہا امیر المومنین اگر آپ کہتے ہیں تو پھر میں حدیث یہ حدیث نہ بتایا کروں خاموش ہو جاؤں جناب عمر فاروق نے کہا نہیں بتا دیا کرو لیکن جناب عمر فاروق کو یاد نہیں آیا اور یہی جناب عمر فاروق جب نبی علی علیہ السلام فوت ہوئے تو کیا کہا تھا کہ جو یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے مسا اسلام کی طرح اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں واپس آئیں گے ان منافقوں کی گردنیں اتاریں گے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے فوت ہو گئے پھر جناب عمر فاروق نے بتایا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جناب عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ نے خطبہ دیا جناب عمر فاروق کو بٹھانے کی کوشش کی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جناب عمر فاروق نہیں مانے پھر جناب صدیق نے خطبہ دیا اور قرآن کی وہ ایتیں پڑھی جن میں اللہ کے رسول کے فوت ہونے کا تذکرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تب جا کر جناب عمر فاروق کو یقین ہوا قرآن سن کر مان گئے اور ایمان لیا اس بات پہ اور بعد میں کہا کرتے تھے کہ جب صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ ایتیں پڑھی مجھے لگا کہ شاید اسی وقت نازل ہو رہی ہیں حالانکہ قرآن تو پہلے کیا نازل ہو چکا تھا جناب عمر فاروق بھول گئے تو انسان بھول جاتا ہے صحابہ کرام بھی بھول جاتے ہیں معصوم کون ہوتے ہیں انبیاء اکرام علیکم وسلاۃ تو اس روایت سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر غسل واجب ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے گا غسل واجب ہو جائے پانی نہ ملے یا غسل واجب ہو جائے اور پانی اتنا ٹھنڈا ہو کہ مرنے کا خطرہ ہو یا بیمار ہونے کا خطرہ ہو جیسا کہ ٹھنڈے علاقوں میں ہوتا ہے برف باری والے علاقوں میں ہوتا ہے گرم پانی بھی میسر نہیں ہے گرم پانی کرنا بھی ممکن نہیں ہے آپ کے لیے اور پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ آپ کے مرنے کا یا آپ کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا آپ پہلے سے بیمار ہیں غسل واجب ہو جائے تو کیا کیا جائے گا اس انداز سے تیمم کیا جائے گا اور یہی حکم ہے کس کے لیے ہماری اس بہن کے لیے جو غسل جو حیض سے فارغ ہوئی ہے حیض سے فارغ ہو چکی ہے لیکن پانی گرم میسر نہیں ہے اور پانی گرم کرنا ممکن بھی نہیں ہے ٹھنڈا پانی اتنا ہے کہ مرنے کا خطرہ ہے بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو کیا نمازیں نہیں پڑے گی عام طور پہ ہماری مائیں بہنیں نمازیں نہیں پڑھتی ہیں سالت میں انتظار کرتی ہیں کس کا کہ جب پانی گرم ہوگا پھر غسل کریں گی کٹھی نمازیں پڑھ لیں گی یہ درست نہیں ہے نماز کو قضاء کرنے کی اجازت نہیں ہے تیمم کی سولت شریعت نے کیوں دی ہے اسی لیے دی ہے کہ نماز کو وقت سے لیٹ نہیں کرنا زور کی نماز ہے زور کا وقت ختم ہو رہا ہے پانی آپ کو نہیں مل سکا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اثر کے بعد مل جائے گا نہیں نہیں تیمم کریں اور زور کی نماز زور کے ٹائم پہ پڑھے قدا کرنے کی اجازت نہیں ہے یہی صورتی حال اثر کی نماز کی ہے اور یہاں سے وہ اندازہ کریں میرے بھائی نماز کی شدت کا اہمیت کا جو بغیر کسی مجبوری کے نمازوں کو قدا کر دیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ فجر کی نماز کب پڑھتے ہیں سوریہ نکلنے کے بعد جب آفس جانا ہوتا ہے جب سکول جانا ہوتا ہے کالج جانا ہوتا ہے اور زور کے بعد آئے اور سو گئے اصل کی نماز کب پڑھی مغرب کے ساتھ یہ کیا ہے سب شریعت کے شریعت میں نماز وقت پہ پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے شریعت کہتی ہے تیمم کر لیں غسل واجب ہے پانی نہیں ہے شریعت کیا کہتی ہے آپ یہ نماز کو ٹیم پہ پڑھی نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے اور پھر یہ مسئلہ بتا دوں یہ بھی پتا چلا کہ امبیا کرام کے علاوہ دیگر انبی... دیگر اولیا صحابۂ کرام یہ سب لوگ جو ہیں اگرچہ شان کے لحاظ سے بہت آگے ہیں لیکن معصوم نہیں ہے بھول جاتے تھے غلطی ہو جاتی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم ان کی توہین کریں ان کی بیشتی کریں اب دیکھیں نا جو صحابہ کے سے بغض و دعوت رکھتا ہوگا وہ جناب عمر فاروق کی یہاں توہین میں واقع ہو سکتا ہے ان کی گستاخی کا ارتکاب کر سکتا ہے کہ پہلے بھی غلطی کی اور اللہ کے رسول نے سلاح کی پھر بول گئے لیکن جس کے دل صحابہ کے کے تعلق سے صاف ہوں گے جس کے دل میں صحابہ کرام کی محبت ہوگی وہ یہ مسئلہ بیان کرے گا تو کیے یہ بغیر گسای کیے بغیر بلکہ وعدے کرے گا کہ یہ معمولی باتیں ہیں ان کے کارناموں کے سامنے انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جانے دینے کے لیے تیار رہے تلواریں چلائیں اپنوں کے اوپر بھی یعنی کہ اپنوں سے مراد ہے کہ ان کافروں پہ جو رشتہ دار تھے انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میرا رشتہ دار ہے انہوں نے اللہ کی راہ میں خون دیا اللہ کی راہ میں انہوں نے مال دیا اور مشکل سے مشکل حالات میں صبر کا استقامت کا مظاہرہ کیا ان کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں کہ ان, ان بھولنے, اس بھولنے کی اور ان غلطیوں کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے اب ہم منتقل ہو رہے ہیں الکتاب السانی کی طرف الختاب اسانی الزان و مواقع اذان کے بارے میں یہ کتاب ہے یعنی کہ ہمارا مقصد کون سا ہے تیسرا وہ کیا ہے عبادات اس میں پہلی کتاب کیا تھی تہارت کی دوسری کتاب کیا اذان کے بارے میں اور نمازوں کے اوقات کے بارے میں تو الزان اور مواقع اذان اور نمازوں کے اوقات کے بارے میں اذان کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے لغوی معنی کیا ہوتا ہے اعلان کرنا اطلاع دینا اور اذان سے مراد کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مخصوص کلمات اونچی واضح سے کہنا جو اذان سے پہلے کہہ جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے الفصل اول اس دوسری کتاب کی پہلی فصل وہ کیا ادان کے بارے میں ازان کے بارے میں جو پہلی فصل ہے اس میں آپ کہیے بو ہیں تو پہلا کیا باب کیا ہے باب بد ال اذانی ازان کی اذان کا آغاز اور ازان کی فضیلت حدیث نمبر تین سو 35 حدیث نمبر تین سو اس حدیث کے بیان کرنے پہ روایت کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا علم بن عمر رضی اللہ عنہما قال جناب عبداللہ بن عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کاند المسلمون حین قادم المدینہ یجتمعون فیتحینون الصلاة <دَالَهَا> کہ مسلمان جب مدینہ آئے کہاں سے آئے مکہ سے کس موقع پہ ہجرت کے موقع پہ جب مسلمان مدینہ آئے تو وہ جمع ہوتے تھے فیتل تو نماز کے وقت کا اندازہ کرتے تھے کیسے جمع ہوتے نماز کے وقت کے اندازے سے جمع ہوتے ایک آ گیا پھر دوسرا آ گیا تیسرا آ گیا اور اندازے سے پھر نماز پڑھ لیا کرتے تھے لها نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی فتح دال کا تو انہوں نے ایک دن اس بارے میں گفتگو کی نے صحابہ نام نے میٹنگ کی اس بارے میں فقال آباد تو ان میں سے بعض نے کہا کچھ نے کہا کہاسن مثلا ناقوسن متل ناقوس کہ ناقوس پکڑ لو عیسائیوں کے ناقوس کی طرح ایک ناقوس کو اپنا لو جیسے عیسائیوں نے ناقوس کا سسٹم اپنایا ہوا ہے ناقوس کس کو کہتے ہیں ناقوس یہ لوہے کا گھنٹا یا لکڑی کا گھنٹا لکڑی کا ہوگا اس لکڑی پہ ایک لکڑی ماری جائے گی یا لوہے کا ہوگا تو اس پہ لکڑی ماری جائے گی جس سے آواز پیدا ہوگی آج کل جو گھنٹے ملتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ چکے ہوں گے بڑے بڑے گھنٹے جس کے اپنے اندر بھی ایک لوہا سا ہوتا ہے جو لگتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے تو کہا اتخذو ناقوسا اپنا لو مثل ناقوس عیسائیوں کے گھنٹے کی طرح ناقوس اپنا لو عیسائیوں کے ناقوس کی طرح وقال اباد اور ان میں سے کچھ نے کہا بل بوقا مثل قرن یہودی بلکہ بوک اپنا لو بگل اپنا لو باجا باجا اپنا لو مسل کرل یہود یہودیوں کے نرسنگے کی طرح جیسے یہودیوں کا نرسنگا ہوتا ہے سینگ جس کو وہ بجاتے تھے جس میں پھونکتے تھے تو آواز پیدا ہوتی تھی اس کی طرح باجا اپنا لو باجا آپ نے دیکھا ہوگا جو ان کے پاس ہوتا ہے جو بینڈ بجاتے ہیں ان کے پاس باجا ہوتا ہے پولیس کے پاس بھی ہوتا ہے تو کہنے لگے بلبو قن بگل اپنا لو باجا اپنا لو مثلا یہودیوں کے نرسنگے کی طرح یعنی کہ جیسے یہودی نرسنگہ بجاتے ہیں جب انہوں نے نماز کی اطلاع دینا ہوتی ہے تم لوگ بھی ایسا ہی کر لو فقال عمر تو عمر کہنے لگے صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم یا بلال قم فنادی تو جناب عمر فاروق نے کہا کیا تم لوگ کسی آدمی کو نہیں بھیجو گے نماز کا اعلان کر دے جو نماز کی اطلاع کر دے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں اللہ کے رسول نے کیا کہا یا بلال اے بلال قم اٹھو کھڑے ہو جاؤ فناد ابصلاح تو نماز کے لیے اذان دو نماز کا اعلان کرو نماز کی اطلاع دو یہاں پہ ایک تو یہ پتا چل رہا ہے آپ کو اس حدیث سے بھی اور پچھلی احادیث سے بھی کہ دین اسلام کی تعلیمات آستہ آستہ نازل ہوئی ہیں یکدم پورا دین نازل نہیں ہوا اور اس میں بھی اللہ کی طرف سے کئی حکمتیں تھیں پورے کا پورا دین یکدم نازل ہو جاتا تو کئی لوگوں کے لیے دین قبول کرنا مشکل ہو جاتا آستہ آستہ دین کے احکام نازل ہوئے ہیں اور اب جو مسلمان ہوگا وہ فوری طور پہ سب احکام پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ اذان کے کئی نماز کے کئی مراحل رہے ہیں پہلے نمبر پہ لوگ اندازے سے نماز کے لیے جمع ہوتے تھے کوئی پہلے آ گیا کوئی بعد میں آ گیا اور کوئی نماز سے رہ گیا دوسرے نمبر پہ میٹنگ ہوئی میٹنگ میں کسی نے کہا کہ عیسائیوں والا سسٹم ٹھیک ہے ناقوس بجانے والا اور کسی نے کہا یہودیوں والا سسٹم ٹھیک ہے بگل بجانے والا اور جناب عمر فاروق نے تجویز پیش کی کہ ایک آدمی اعلان کر دیا کرے مثال کے طور پہ کہہ دیا کرے اسلا جام کہ لوگوں نماز قائم ہونے والی ہے تو یہ دوسرا مغلہ ہو گیا اس مرلے میں کیا ہوتا تھا نماز کے لیے اعلان ہوتا تھا اور تیسرا مرلہ پھر یہ ہے کہ عبداللہ بن کے صحابی ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہیں ایک آدمی اذان کے الفاظ سکھا رہا ہے انہوں نے صبح آ کے نبی علیہ السلام کے خواب بتایا تو آپ نے کہا یہ خواب برحق خواب ہے یہ سچا خواب ہے درست خواب ہے اور تم یہ الفاظ بلال کو سکھاؤ اور بلال کھڑے ہو کے ازان دے تم یہ الفاظ آستاوات میں بلال کو بتاتے جاؤ اور بلال کی آواز کیونکہ انچی ہے وہ انچی آواز سے ازان دیتے جائیں تو اس عدیث میں یوں لگتا ہے کہ تینوں مرلوں کا تذکرہ ہے پہلا مرلہ فیتہیانون الصلا لوگ جمع ہوتے تھے اندازے سے نماز پڑھتے تھے دوسرا مرلہ کی میٹنگ ہوئی اور جناب عمر فاروق نے تجویز پیش کی ایک آدمی اعلان کر دیا کرے اور تیسرا مرلہ بالکل آخر میں کہ اللہ کے حسول نے فرمایا یا بلال اے بلال کم کھڑے ہو جاؤ فناد ابصلاح اور نماز کے لیے اذان دو نماز کا اعلان کر دو تو یہ اعلان کیا تھا اذان کے کلمات کہنا تھا تو ایسے لگتا ہے کہ تینوں مرحلے ایک ہی حدیث میں آ گئے ہیں کچھ علماء کلام کا خیال ہے کہ اس حدیث میں دو مرلے آئے ہیں پہلا مرلہ کے اندازے سے نماز پڑھتے تھے اور دوسرا مرلہ کی میٹنگ ہوئی اور جناب عمر فاروق نے کہا کہ میری رائے یہ ہے میری تجویز یہ ہے کہ ایک آدمی اعلان کر دیا کرے اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے بلال تم یہ اعلان کر دیا کرو گویا کہ پھر اس حدیث میں ازان کا تذکرہ بالکل نہیں ہے ازان کا تذکرہ وہ کسی اور حدیث میں آئے گا لیکن زیادہ علم اسی جانب گئے ہیں کہ اس حدیث میں ازان کے تینوں مرلے آ گئے ہیں واللہ تعالی اعلم اور یہاں سے علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابت سے بچیں ان کی وہ امور جو مذہبی ہیں وہ اپنانے سے دور رہیں بلکہ نبی علی صلاح فرماتے ہیں منتشبہ جو کسی بھی قوم کی مشابت کریں وہ انہی میں سے ہے اس لیے اگر کوئی مسلمان وہ لباس پہنیں جو عیسائیوں کے پادری پہنتے ہیں کیونکہ مذہبی لباس ہے تو وہ ان کی مشابت کر رہا ہے غلط ہوگا ایسے ہی کوئی مسلمان وہ لباس پہنے جو ہندوؤں کے سادھو پہنتے ہیں وہ غلط ہو جائے گا کیونکہ ان کا مذہبی لباس ہے تو کسی بھی قوم کی مشابت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ایسے ہی ہمارے کئی مسلمان بھائی عید ملاد النبی مناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ عید منانا برتھ ڈے منانا یہ بھی عیسائی مشابت ہے عیسائیوں کی جو عیسائی علیہ السلام کی یوم پیدائش کو منایا کرتے ہیں اور منایا کرتے تھے تو یہ عید میلاد النبی منانا اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ اس میں عیسائیوں کی کیا ہے مشابت ہے تو ایسے امور سے دور رہنا چاہیے جس جن امور میں کافروں کی مشابت ہو اس کے بعد حدیث نمبر تین سو چھتیس کاف یہ حدیث بیان کرنے والے امام بخاری بھی ہیں امام مسلم بھی ہیں عن ابھی ہو رہی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال جناب ابویت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کو جو اذان میں ہے وصف الاول اور جو پہلی صف میں ہے کیا مطلب ہے جملے کا یعنی کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے اس ثواب کا اس خیر کا اس برکت کا جو اذان دینے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے اور جو پہلی صف میں نماز کے لیے کھڑے ہونے سے حاصل ہوتی ہے تو پھر لوگ ہر آدمی کوشش کرے کہ میں آزان دوں ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہوں پھر معاملہ کولا اندازی تک پہنچ جائے گا کیونکہ ایک ہی وقت میں کئی لوگ آزان دینے کے لیے مسجد میں پہنچ جائیں گے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے ایک ہی وقت میں کئی لوگ پہنچ جائیں گے اور پھر معاملہ قورن اندازی تک پہنچ جائے گا پھر بھی کوئی پیچھے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا یعنی کہ معاملہ قور اندازی تک پہنچے تو توقع یہ ہے کہ لوگ کہیں چلو یار میں چھوڑو قور اندازی اس کو ازان دینے دو اور پہلی کے معاملے میں لوگ کہیں چلو جی میں دوسری صاحب میں کھڑے ہو جاتا ہوں قور اندازی رہنے دو قور اندازی میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اتنا بھی کیا تکلف کرنا ہے لیکن اللہ کے سرماتے اگر لوگوں کو اذان دینے کا معلوم ہو جائے پہلی سب میں نماز کے لیے کھڑے ہونے کا جماعت جب ہو رہی ہو پہلی سب میں کھڑے ہونے کا سواب معلوم ہو جائے تو کوئی بھی پیچھے نہ ہٹے ہر آدمی کہے میں آزان دوں گا ہر آدمی کہے میں پہلی سب میں کھڑا ہوں گا معاملہ قرآن تک پہنچ جائے پھر بھی کوئی پیچھے نہ ہٹے اتنا سواب ہے ازان دینے کا اتنا سواب ہے پہلی سب میں کھڑے ہونے کا تو لو یا عالم اللہ اگر لوگ جان لیں اس چیز کو فن ندائی جو ازان دینے میں ہے وہ سف اور یہ کہ وہ اس معاملے میں کل اندازی کریں تو وہ یقیناً کل اندازی کریں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے سواب اتنا زیادہ ہے پہلی صاحب میں کھڑے ہونے کا اور ازان دینے کا معاف تحجیری لسبکولی اور اگر وہ جان لیں کیا جان لیں مافی تحجیری اگر وہ جان لیں اس ثواب کو اس خیر کو اس برکت کو معافی تحجیری جو ظہور کی نماز میں ہے لسب علیہ یقیناً وہ اس نماز کے لیے جلدی کریں تحجیر کے معنی دو ہو سکتے ہیں نمبر ایک تحجیر کا معنی ہوتا ہوگا زہر کی نماز پڑھنا کیونکہ تحجیر کا لفظہ کہتے ہیں اور زہر کی نماز تو تحجیر کا مطلب ہوگا زہر کی نماز پڑھنا دوسرا تحجیر کا معنی ہو سکتا ہے جلدی کرنا کسی بھی نماز کے لیے جلدی کرنا چاہے وہ زور کی ہو چاہے اثر کی ہو چاہے مغرب کی ہو پہلا معنی کیا تھا زہر کی نماز پڑھنا دوسرا معنی کیا کسی بھی نماز کے لیے جلدی آنا تو اب دیکھیں ولو اور اگر لوگ جان لیں فی تحریری اس ثواب کو جو زہر کی نماز ادا کرنے میں ہے تو لس تبقوی تو یقیناً وہ اس نماز کے لیے جلدی آئیں دوسرا معنی اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے فی تحریری جو ثواب ملے گا کسی بھی نماز کے لیے جلدی آنے میں تو لسب لے ہی تو یقیناً وہ اس نماز کے لیے جلدی آئیں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں وصب اور اگر لوگ جان لیں اس ثواب کو جو عشاء کی نماز میں ہے وصب اور جو صبح کی نماز ادا کرنے میں ہے لطو یقیناً وہ ان دو نمازوں میں آئیں ولو ہب اگرچہ انہیں گسٹ کر آنا پڑے یعنی کہ کھڑے ہو کر آنے کی طاقت نہیں ہے چل کر آنے کی طاقت نہیں ہے اب شریعت کی طرف سے ان کو رک ہے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ چل کر آنے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن ثواب اتنا زیادہ ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے وہ کہیں گے بھائی میں تو مسجد میں پڑھوں گا چاہے مجھے گسر کر جانا پڑے تو پھر ہم عشاء کی نماز اور فدر کی نماز جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے شاید ہمارا ایمان کمزور ہے اگر ہمیں ہمارا ایمان ہو اس حدیث کے اوپر مضبوط ایمان کہ اللہ کے رسول نے اشارہ دے دیا مند کا اشارہ کافی ہوتا ہے کہ ثواب اتنا زیادہ ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا فضر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ مسجد میں آئے گرچے کسٹ کر اچھا یہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا لفظ حدیث میں تو نہیں آیا میں یہ ترجمے میں کہاں سے لے کر آ رہا ہوں کیونکہ اللہ کے سور یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھنے کا ثواب معلوم ہو جائے فضر کی نماز پڑھنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ پڑھیں بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو عشاء کی نماز میں جو ثواب ہے فدر کی نماز میں جو سواب ہے معلوم ہو جائے تو وہ آئیں چاہے گسر کر آنا پڑے کہاں آئیں مسجد میں آئیں اگر گھر میں نماز پڑھنے پہ اتنا ثواب ملنے والا ہوتا تو آپ یہ نہ کہتے کہ وہ آئیں چاہے گسڑ کر آنا پڑتے چاہے گسڑ کر آنا پڑے تو یہاں پہ آپ نبی علیہ السلام نے ایک تو اذان کی اذان دینے کی فضیلت بیان کر دی دوسرے نمبر پہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی شان اور مقام بیان کر دیا تیسرے نمبر پہ کسی بھی نماز کے لیے جلدی آنے کے ثواب کی طرف اشارہ کر دیا چوتھے نمبر پہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اس, کا اس کے ثواب کی طرف اشارہ کر دیا اور پانچویں نمبر پہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اس کے ثباب کی طرف بھی اشارہ کر دیا تو بڑی عظیم عدیث ہے اس عدیز کی بنا پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اذان دینے کی کوشش کریں اپنے بچوں میں اذان دینے کا شوق پیدا کریں پہلی سب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور ہر نماز کے لیے جلدی مسجد میں پہنچیں اذان سے پہلے وضو کر چکے ہوں اور مسجد میں جلدی آئیں اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھی کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ ادا کریں مسجد میں آ کر ادا کریں کیا عورتوں کو بھی یہی ثواب ملے گا اگر وہ عشاء کی نماز اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں مسجد میں آ کر اگر عورتیں گھر میں اور مسجد میں ایک جیسی نماز پڑھیں ایک جیسی نماز تو پھر ان کی نماز کہاں افضل ہے گھر میں افضل ہے لیکن اگر عورت یہ سمتی ہے کہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں تو لمبی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے نماز میں خوشی خضو پیدا ہوتا ہے نماز میں توجہ رہتی ہے گل میں پڑھوں تو جلدی سے پڑھ لیتی ہوں توجہ نہیں رہتی بچوں کی طرف توجہ رہتی ہے اور دیگر امور کی طرف توجہ رہتی ہے نماز ویسے نہیں پڑھی جاتی جیسے گھر میں پڑھوں تو پھر زہر ہے کہ جہاں نماز دھیان سے پڑھی جائے توجہ سے پڑھی جائے لمبی پڑھی جائے تو اس کی شان زیادہ ہوگی لیکن دونوں نمازیں اگر ایک جیسی ہوں تو پھر کون سی نماز عورت کے افضل ہے جو گھر میں پڑی جائے تین سو سینتیس تھری تھری سیون خا اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں امام بخاری ان عبد اللہ ابن عبدالرحمٰن ابن ابیسا اسات الصاری یہ جو میں حدیث نمبر کبھی انگلش میں بتا دیتا ہوں یہ مجھے بتانے کا کوئی شوق نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو اردو کی گنتی نہیں آتی یعنی کہ پڑھے ہوئے ہیں زہر ہے کہ جدید تعلیم انگلش سکولوں میں انگلش کالجوں میں تو اردو کے گنتی اور ہنسے ان کے لیے مشکل ہوتی ہیں اس لیے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تو عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابوسا ساس انصاری سے ہے جو انصاری بھی ہیں اور ثم المازنی پھر مازنی ہیں کیا مطلب یہ ایسے ہی کہا ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ میں انڈین ہوں اور پھر میں بہاری ہوں تو یہ انصاری ہیں اور انصاریوں میں سے کون ہیں مازنی ہیں یہ مطلب ہے عبداللہ بن عبدالرہمان بن ابو ساسا انساری پھر مازنی ان سے رویت ہے کہ انبا سعید خدریہ قال لہو کہ بے ابو سعید خدریہ نے قالا کہا لہو ان سے کن سے عبداللہ بن عبدالرہمان بن ابو ساسا سے کیا کہا کہ انی اراکا یقینا میں تمہیں دیکھتا ہوں تمہیں خیال کرتا ہوں کہ تحب الغلم والبادیہ کہ تم بکریوں سے بڑی محبت کرتے ہو ول اور صحرا سے جنگل سے بڑی محبت رکھتی ہو یعنی کہ تمہارا دل چاہتا ہے کہ بکریاں ہوں اور تم جنگل میں نکل جاؤ صحرا میں نکل جاؤ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس چیز سے بڑی محبت ہے فائدہ کن تفیح غلامی کا او بادی تو جب تم ہو اپنی بکریوں میں یا اپنے صحرا میں یعنی کہ جب تم اپنی بکریاں لے کر صحرا میں چلے جاؤ جنگل میں چلے جاؤ تو کیا کرنا ہے ازن تبصلاح تو تم ازان نماز کے لیے ازان دو فرفاسا تو ازان کے اذان کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرو یعنی کہ ازان دو اونچی آواز سے دو غور کریں بکریاں لے کے جنگل میں ہیں صحرا میں اکیلے ہیں پھر بھی اللہ کے رسول نے کیا سکھایا ہے جو کہ ابو سعید خدری بیان کر رہے ہیں اصل میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے تو کیا کرو ازن تبصل نماز کے لئے ازان دو نماز کی جب لوگوں کو اطلاع دو فرفع سوتک بن ندا تو اپنی آواز کو ازان کے لئے بلند کر لو ازان کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کر لو کیوں جی کیسے لئے فَإِنَّهُ کیوں کہ لَا يَسْمَعُ مَدَى صُوتِ الْمُؤَدِّنِ جِنٌ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ یہ الفاظ ہے نبی علیہ السلام کے کہ معزن کی آواز کی انتہا کو مزن کی آواز کی انتہا کو نہیں سنتا کوئی جن اور نہ کوئی انسان اور نہ کوئی اور چیز مگر وہ اس کے لیے روزے قیامت گواہ بنے گی آسان الفاظ میں سر اس کا مفہوم کیا ہوا کہ معزن کی آواز کا اختتام جہاں پہ ہو رہا ہے جہاں پہ انتہا ہو رہی ہے اس انتہا پہ موزن کی اذان کو سننے والا جو بھی جن ہے جو بھی انسان ہے اور جو بھی چیز ہے وہ روزے قیامت اس کے لیے گواہ بنے گی اس کا مطلب ہے جو اس کے قریب ہیں جو اور زیادہ واضح انداز سے اس کی ازان سن رہے ہیں وہ تو بدرجہ اولا گواہ بنیں گی جو دور کے لوگ ہیں جہاں اذان کی آواز مدم جا رہی ہے جہاں اذان کی آواز ہلکی ہے لیکن وہ سن رہے ہیں ان کے کانوں میں بھی اذان کے کلمات پڑھ رہے ہیں فرمایا وہ جن وہ انسان وہ درخت وہ پتھر ہر چیز ہر مخلوق گواہ بنے گی اس آدمی کے حق میں اور روزے قیامت بتائیں گے کہ یا اللہ یہ اذانے دیا کرتا تھا یا اللہ یہ کہا کرتا تھا اللہ اکبر تیری کبریائی کا اعلان کیا کرتا تھا یا اللہ یہ کہا کرتا تھا شدو اللہ الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود براک نہیں ہے یہ تیری توحید کی گواہی دیا کرتا تھا یا اللہ یہ تیرے نبی کی رسالت کی گواہی دیا کرتا تھا یا اللہ فلاح یہ ازان کی دعوت دیا کرتا تھا یا اللہ یہ آخرت کی کامیابی کی طرف بلایا کرتا تھا تو یہ گواہی دیں گے اتنی مخلوق جب گواہی دے گی تو پھر کیا ہوگا پھر فیصلہ کیا آئے گا آپ سوچ سکتے ہیں ابو سعید ابو سعید کہتے ہیں ابو سعید خودریتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ الفاظ کس سے سنے ہیں اللہ کے رسول علی سب سے سنے ہیں تو اس سے کیا پتا چلا اکیلا آدمی اکیلا نماز اکیلے نماز پڑھنے والا بھی افضل یہی ہے کہ ازان دے ازان دے اور پورے جوش سے دے کیونکہ آپ نے لوگوں سے شباس نہیں لینی جس سے شباش لینی ہے وہ آپ کی اذان سن رہا ہے جو اسے اذان دیں تاکہ آپ کی اذان کے آواز دور دور کے جنوں کے کانوں میں پڑے انسانوں کے کانوں میں پڑے اور پتھر سنیں درخت سنیں پہاڑ سنیں دریا سنیں پانی سنیں اور روزے قیامت آپ کے حق میں گوائی دیں دیکھتے جائیے موزن کا کیا مقام ہے اور ہم لوگ موزن کو عقید جانتے ہیں مسجد کے موزن بچارا خادم بھی ہوتا ہے مسجد کی صفائی کرتا ہے وہ تو اللہ کے بہت قریب ہے،, ازانے بھی دیتا ہے پانچ وقت کی نمازیں بھی امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑتا ہے اس کی نماز کزا بھی نہیں ہوتی اور مسجد میں رہتا ہے گناہوں سے بچا ہوا ہے اور پھر اس کی آواز کہاں, کہاں تک پہنچ رہی ہے اللہ اکبر کتنا عظیم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لیکن ہماری نگاہوں میں حقیر تنین ہے کوئی مزن پیغام لے کر آ جائے ہمارے گھر میں ہماری بیٹی کے نکاح کے لیے ہم اسے پاس نہیں کریں گے ریجیکٹ کر دیں گے پاس کس کو کریں گے سکول کالج کے لڑکے کو ہاں سکول کالج کے لڑکا اگر وہ بھی دین والا ہے فوید والا ہے تو کوئی بات نہیں اچھی بات ہے کہ ایک وہ بچہ ہے جس کے پاس دین بھی ہے دنیا بھی ہے لیکن ایک طرف ہے مؤزن اور ایک طرف ہے وہ طالب علم جو داڑھی مونڈتا ہے نماز نہیں پڑھتا کلمہ پڑھنا نہیں آتا تلاوت نہیں آتی اس کو معلوم نہیں ہے کعبہ کدھر ہے مکہ کدھر ہے مسجد کدھر ہے اب بتائیں آپ رشا کس کو دیں گے یہ میں کہنا چاہتا ہوں تو ان لوگوں کو حقیر نہ جانیں مزر کو حقیر نہ جانے مسجد کے امام صاحب کی عزت کریں ان کا احترام کیا کریں وقتاً فوقتاً ان کی خدمت کیا کریں ان کو گھر میں کھانا کھلائیں کوئی نہ کوئی حدیہ دے دیا کریں اور ان سے محبت کس کے لیے کرنی ہے پھر اللہ کے لیے یہ میرے الفاظ انتہائی اہم ہیں محبت کرنی ہے اللہ کے لیے پھر کیا مطلب ہے کہ کبھی اختلاف ہو جائے آپ کی کوئی بات وہ نہ مانیں اب آپ نے اتنی دعوتیں کھلائی ہیں اتنے تحفے دے رکھے ہیں وہ آپ کی کوئی کسی بات کو قبول نہیں کرتے تو کبھی بھی احسان نہ جتائیں ورنہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی آپ مؤزن سے امام سے خطیب صاحب سے مسجد کے خادم سے محبت کس کی خاطر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر تو کبھی وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو اسے کچھ نہ کہیں اللہ سے کہیں کہ یا اللہ دیکھ ری خاطر میں اسے اتنی محبت کرتا ہوں یہ میری بات نہیں مان رہا یا میں صبر کرتا ہوں سواب اس کا بھی تو سے لوں گا تو تحفے دیے تھے تو کھانے کھلائے تھے ان کا سواب بھی تجھ سے لوں گا یا آج اس نے مجھے تکلیف دی ہے میں صبر کر رہا ہوں اس کا سواب بھی تجھ سے لوں گا تو بہر اس ادیس سے اذان کی فضیلت اور اس بات کی اہمیت واضح ہوئی اذان فل اونچی آواز سے دیں زور لگا کر دیں لوگوں سے نہ شرمائیں لا یہ کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے پولیس کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے آپ کے محلے کے چند بدماش ہیں ان کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے غیر مسلم آپ کے محلے میں رہتے ہیں وہ مسئلہ پیدا کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنی احتیاط کریں اس کے علاوہ اگر کوئی خطرہ نہیں ہے تو جہاں پہ ہیں مکمل اونچی آواز سے دیں باب نمبر دو باب اجابت المؤذن ایجابن کی اذان کا جواب دینا حدیث نمبر تین سو اڑتیس امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں ان عمر بن خطاب قال،, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عمر بن خطاب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ نے فرمایا ادا قال المعََََ عدن جب کہے کیا کہے اللہ اکبر اللہ اکبر فقال احدم تو تم میں سے کوئی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر ان یعنی کے موزن نے کہا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور آپ بھی کیا کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر موضلع نے کہا اللہ اکبر ان یعنی کے اللہ ہر چیز سے بڑا ہے اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دیا اللہ سپر پاور ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی سپر پاور نہیں اور آپ نے بھی کہہ دیا کہ موزن تم ٹھیک کہہ رہے ہو میں بھی کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر قالا پھر وہ کہے کون موزن اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود بر حق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کا حقدار ہو نہ کوئی قبر والا نہ کوئی ولی نہ کوئی نبی نہ کوئی جن نہ کوئی فلستا کالا تو تو یہ بھی کہیں کون؟ جواب دینے والا کیا کہیں؟ اشہد واللہ الہ الا اللہ موزن نے بھی تحید کا علان کر دیا اور شرک سے لا تعلقی کا علان کر دیا آپ نے بھی تحید کا علان کر دیا اور شرک سے لا کا علان کر دیا ازان بقیدہ ایک پوری دعوت ہے پورا دین ہے اس میں عقیدہ بھی ہے رسالت بھی ہے نماز بھی ہے بہت کچھ ہے اس میں ثمت قالا پھر اس نے کہا کس نہیں موزن نہیں اشد اللہ محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں یعنی کہ میں آپ کو رسول مانتا ہوں آپ کا ہر حکم مانوں گا جس چیز سے آپ نے روک دیا اس سے دور رہوں گا آپ نے کہا نماز پڑھو میں پڑھوں گا آپ نے کہا رودے رکھو میں رکھوں گا آپ نے کہا حج کرو میں کروں گا آپ نے کہا سود نہیں لینا میں نہیں لوں گا آپ نے کہا زنا نہیں کرنا میں نہیں کروں گا آپ نے کہا کہ یتیموں کا مال نہیں کھانا میں نہیں کھاؤں گا سارے آپ کے آرڈر مان مانوں گا رسول مان لی ہے نا آپ ہر آرڈر مانوں گا جیسی سے روکا ہے رک جاؤں گا اور جو آپ نے باتیں بتائیں گے ایک ایک بات پر یقین رکھوں گا ایمان لاؤں گا کسی بات کا منکر نہیں بنوں گا یہ ہے رسول ماننا تو وہ بھی آگے سے کیا کہیں اشیدو انہا محمد رسول اللہ ثمہ قالا پھر موزن نے کہیں ہی علی الصلاة نماز کے لیے آؤ قالا تو آپ تم میں سے کوئی آگے سے کیا کہے لاہولا ولاخوا تھا اللہ بلا کہ کسی برائی سے بچنے بچنا ممکن نہیں ہے لاہولہ کسی برائی اور گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے ولاخ اور کوئی بھی نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے کسی بھی نیکی کی توفیق ممکن نہیں ہے اللہ بلا مگر اللہ کے ذریعے لاہولا گناہ سے بچنا ممکن نہیں ولاخوا تھا نیکی کرنا ممکن نہیں اللہ بلّا مگر اللہ کی توفیق سے <سؤال> موضل نے کہا اللہ صلاح نماز کے لیے آؤ اور آگے سے یہ کیا کہہ رہے لا ولا خوت اللہ تو اس کیا پہ کہنے کا مقصد کیا ہے یہ الفاظ کہنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہے جو نیک نیت ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے بالکل میں آ رہا ہوں اور اللہ کی توفیق سے آؤں گا میرا کوئی کمال نہیں ہوگا آ بھی رہا ہوں اور کس کی توفیق سے آؤں گا اللہ کی توفیق سے اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی تقدیر میں لکھا ہوگا تو آ جاؤں گا اللہ ہی لانے والا ہے نا جی اللہ مجھے لے گیا تو چلا جاؤں گا ورنہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں یہ وہ ہے جس کی نیت خراب ہے تو اس کے کہنے کا مطلب اور ہے اور پہلے آدمی کے یہی لفاظ ادا کرنے کا مطلب اور ہے پھر موزن کہتا ہے کامیابی کی طرف آؤ دکاندار کہتا ہے میں دکان بند کروں گا تو نقصان ہو جائے گا موزن کہتے ہے نہیں دکان بند کر کے نماز پڑھو تمہیں کامیابی ملے گی ترقی ملے گی بڑے بڑے ضروری کاموں میں لگے ہوئے لوگ سمتے ہیں کہ اذان ہوئی ہے میں جاؤں گا میرا آدھا گھنٹہ ضائع ہو جائے گا میرا نقصان ہوگا آن لائن میں کاروبار کر رہا ہوں نقصان ہوگا آن لائن میں کلاس لے رہا ہوں ٹیوشن پڑھا رہا ہوں میرا نقصان ہوگا. کہتا ہے نقصان نہیں کامیابی ملے گی دنیا کی بھی آخرت کی بھی قال تو آگے سے یہ سننے والا کیا کہتا ہے, کہتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ میں اس کے جواب میں بھی یہی کہتا ہوں کہ سے بچنا ممکن نہیں نیکی کرنا ممکن نہیں اللہ بلّہ مگر اللہ کی توفیق سے بالکل میں اس کامیابی کے لیے آ رہا ہوں میں ابھی اٹھ کے آ رہا ہوں لیکن اس میں میرا کمال نہیں کمال کس کا ہوگا اللہ کا فم مکالا پھر موزن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بڑا ہے اللہ ہر چیز سے بڑا ہے یہ بھی کہے اللہ اکپر اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بڑا ہے اللہ ہر چیز سے بڑا ہے ثُمَّ قَالَا پھر موضم کہے لا الہ الا اللہ میرے رب کو توحید کتنی پسند ہے آج میں توحید کی بات کرتا ہوں تو میرے اپنے لوگ تنگ آ جاتے ہیں جو توحید کے اوپر ہیں جو شرک نہیں کرتے کیوں یار کیا آر وقت توحید توحید, توحید، تو ہم تو پہلی توحید پہ ہیں نہیں میرے بھائی توحید کا درس دینے والے بھی سن لیں توحید کا درس سننے والے بھی سن لیں اللہ تعالی کو توحید پسند ہے بار بار توحید کا اعلان کریں بار بار توحید کے بارے میں گفتگو کریں بار بار شرک کے خلاف گفتگو کریں آسمان والا راضی ہوتا ہے تو دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا شدو اللہ الہ اللہ آخر میں پھر کیا آ گیا لا الہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود برق نہیں تو اب آپ بھی کیا کہیں لا الہ اللہ منکل ہی اپنے دل سے منکل ہی کا تعلق کیسے ہے من قلبی کا تعلق کالا سے کالا کون سا وہ جو ہر جگہ کالا آیا ہے یعنی کہ جو کالا آیا نا جواب دینے والے کے بارے میں ہے کالا کالا کالا یعنی کہ موزن کہے تو آگے سے یہ کہے موزن کہے تو آگے سے یہ یوں جواب دے یہ جو کالا بار بار آ رہا ہے نا ہر کالا کے ساتھ من بھی کا تعلق ہے کہ یہ الفاظ اپنے دل سے ادا کرے توحید کا اطراف بھی دل سے رسالت کا اعتراف بھی دل سے لا حول قوت اللہ بلّہ بھی دل سے سب کچھ دل سے کہے گا تو کیا ہوگا داخل الجنہ ایسا آدمی کہاں داخل ہوگا جنت میں شروع میں لفظ آیا تھا ناخال المدن جب محدن یہ کہے تو جواب دینے والا یہ دواب دے آخر میں نتیجہ کیا آیا تو اس انداز سے کا جواب دینے والا کہاں جائے گا جنت میں داخل ہوگا اب سوال پیدا ہوتا ہے ازان کا جواب دینے سے جنت میں داخل ہو جائے گا جی کیونکہ یہ سچا جواب دینے والا یہ جھوٹا نہیں ہے اللہ تعالیٰ دل کو جانتے اسی لیے کہا کہ دل سے جو یہ کہے جو دل سے توحید کا اعتراف کرے دل سے, شرک سے بزاری کا اعلان کرے اور دل سے آپ کی رسالت کا اعلان کرے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ہر معاملے میں اطاعت کرے گا اور پھر نماز پڑھنے بھی آ رہا ہے اور ہر چیز کو اللہ کی طرح منسوخ کر رہا ہے یہ بھی کہتا ہے کہ اس میں میرا کمال نہیں ہے اللہ کا فضل ہے تو ایسا آدمی پھر جنت میں داخل ہوگا دیکھ لیں اذان کتنی عظیم شہ ہے کتنی عظیم دعوت ہے کتنا عظیم عقیدہ ہے دینِ اسلام ہے پورا ازان اس کے بعد نمبر تین اندل ہاں ایک چیز میں بتانا چاہ رہا تھا معدت کے ساتھ پیچھے آپ کو لے کر جاؤں گا اسی ادیس میں کہ ازان کا آغاز کہاں سے ہوا ہے اللہ اکبر سے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے اوز بل شیتان رضیم نہیں ہے الحمد نہیں ہے اس سے پہلے درود نہیں ہے تو اذان کا آغاز اللہ اکبر سے کرنا ہے ازان سے پہلے ہر ازان سے پہلے مسلسل درود پڑنا یہ دین میں اضافہ ہے تو اذان چرو گی اللہ اکبر سے ختم ہوگی لا الہ الا اللہ پہ اور اس ازان میں یہ بھی نہیں آیا کہ جناب علی اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے رسول کے وسیع ہیں یہ الفاظ بھی اس ازان میں نہیں ہے یہ ہے حقیقی اذان جو نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے تو اب باب نمبر تین باب الدعا و ازان کے وقت دعا مکمل تب اس کو لانے والے کون ہے؟ امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ سے رویت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حين يسمع جو کہے اس وقت جب وہ ازان سنی جو آدمی kahe کیا کہے وہ آگے آ رہا ہے لیکن کب کہے جب وہ اذان سنی جو آدمی اس وقت کہے جب اذان سنے کیا کہے اللهم رب هذه الدعوه التام والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعه يوم القيامه کیا کہے جی یہ کہے کہ اے اللہ کس کو مخاطب کر رہا ہے اللہ کو اے اللہ رب ربادی دعوت تاما اس کامل دعوت کے رب کون سی کامل دعوت ازان میں نے بھی بتایا نا کہ ازان مکمل دعوت ہے توحید کی دعوت رسالت کی دعوت نماز کی دعوت کامیابی کی دعوت اے اللہ اس کامل دعوت کے رب وسلا تلقا کیم رہنے والی نماز کے رب کیا مطلب کیم رہنے والی نماز اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ یہ نماز جو شروع سے ہے اور آج تک ہے کبھی کینسل نہیں ہوئی ہر نبی کو یہ عبادت ملی ہے کون سی نماز کی کیم و دہ میں یہ عبادت کینسل نہیں ہوئی اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس نماز کے رب جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پڑھیں گے تو اے اللہ اس کامل دعوت کے رب اور کیم ہونے والی نماز کے رب آتی محمدن انیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے وسیلہ دے کون دعا کر رہے امتی کس کے لیے اپنے نبی کے لیے کس سے اللہ سے یہاں ہم آپ کے لیے وسیلہ مانگ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام کے وسیلے کا واسطہ دے رہے ہو نہیں ہم اپنے نبی کے لیے دعا کرنے لگے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ دینا یہ وسیلہ کیا ہے یہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے جس کا تذکرہ اگلی حدیث میں, آ رہا ہے حدیث نمبر 340 میں تو اس لیے میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا کیونکہ اس کا ابھی تذکرہ آنے لگا ہے تو ہمارے نبی کو کیا دینا وسیلہ دینا مقام وسیلہ جنت میں ہوگا والفضیلہ اور اے اللہ ہمارے نبی کو کیا دینا فضیلت دینا کہ کے ساری مخلوقات سے بڑھ کر فضیلت اور برتری دینا وب اور آپ کو فائز کرنا آپ کو پہنچانا یہ بھی دعا ہے کہاں پہ پہنچانا کہاں پہ فائز کرنا مقام محمود پہ وہ مقام محمود جس کا تو نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے کیا کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں آسا آئیں گے آتا کا مقام محمود کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کرے گا تو ہم اذان میں اذان کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی کو ایک تو جنت والا مقام مقام وسیلہ دینا نمبر دو فضیلت دینا نمبر تین ہمارے نبی کو مقام محمود پہ فائض کرنا یا اللہ وہی مقام محمود جس کا تو نے آپ سے وعدہ کیا ہے مقام محمود کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے مقام محمود یعنی کہ وہ مقام محمود آج جس کی کیا کی جائے تعریف کی جائے یعنی کہ وہ مقام جہاں پہ نبی السلام فائد ہوں گے تو آپ کی سب لوگ تعریفیں کریں گے پہلے بھی بعد کے لوگ بھی یعنی کہ شفاعت عظما بڑی شفاعت جب سب لوگ میدان حشر میں ہوں گے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور سورج بہت قریب ہوگا نقابل بردار صورتحال ہو جائے گی ہر نبی سے شفات کے لیے رابطہ کریں گے اور نبی شفات کرنے سے عبادت کر لیں گے پھر ہمارے نبی شفات کریں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا تو آپ کی اس شفاعت کا فائدہ سب کو ہوگا اسے اس, اس کو کہتے ہیں بڑی شفات شفاعت عظما شفاعت اور یہ مقام محمود ہے اس اس موقع پہ آپ فورن شفاعت نہیں کریں گے آپ اللہ کے عرش کے نیچے آ کے کیا کریں گے سجدہ کریں گے طویل ترین سجدہ سات دنوں سات راتوں کے برابر اس سجدے میں اللہ تعالیٰ کی حمد دو سنا کے گن گائیں گے اللہ کی تعریفیں کریں گے اور تعریف میں وہ الفاظ کہیں گے آپ کہتے ہیں مجھے اب نہیں آتے تب اللہ سکھائے گا تو یہ اس لحاظ سے بھی مقام محمود ہے کہ آپ اس مقام پہ اللہ کی حمد دو سناخ بیان کریں گے اور اس لحاظ سے بھی مقام محمود ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ آپ نے شفاعت کر کے بڑا اچھا کیا تو دعا کیا کی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی کو اے اللہ مقام محمود پہ فیض فرما جس کا تو نے آپ سے وعدہ کیا ہے تو جو یہ الفاظ کہے حلت لہو شفاعتی اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی مجھے اس کی شفاعت کی اجازت مل جائے گی کیا کے دن اب میں اس کی شفاعت کروں گا تو اللہ کے رسول کی شفاعت پھر کیسے ملتی ہے عمل کرنے سے یہ نہیں کہ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہا جائے اللہ کے رسول ہماری شفاعت کرنا یہ تو اللہ کے رسول سے مانگنا ہے اللہ رسول سے کہنا فوت ہونے کے بعد کہ اللہ کے رسول ہماری شفات کیجیے گا یہ آپ سے دعا ہے اور دعا عبادت ہے جب اللہ کے رسول سے آپ یہ دعا کرتے ہیں تو عبادت میں شرک ہو گیا اور آپ شرک میں داخل ہو گئے اس کی بجائے آپ وہ امال سر انجام دیں جن امال کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ جو یہ امال سر انجام دے گا میں اس کی شفات کروں گا یہ دیکھیے اذان سنیں اذان کے کلمات کا جواب دیں اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں اور یہ دعا کس کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے توجہ کی کیجیے گا اللہ کے رسول کے لیے دعا کرنی ہے اللہ کے رسول سے دعا نہیں کرنی اللہ کے رسول کے لیے دعا کرنی ہے اور جو یہ دعا کرے گا اس کے لیے روزے قیامت شفاعت کیا ہو جائے گی حلال ہو جائے گی اللہ کے رسول اس کی شفاعت کریں گے وضاحتیں تو اس میں کافی رہتی ہیں وقت کم ہے کچھ وضاحتیں آئندہ حدیث میں نبی علی السلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اذا سمعتم جب تم سنو الم عدینہ ادان دینے والے کو فقولو پس تم کہو مثلا <متر> ما یقور جس طرح کے الفاظ وہ کہتا ہے ویسے الفاظ تم کہو اور اس کی وجہ آ چکی ہے حدیث میں؟ حدیث اکبر لیکن جب وہ حیا نے کیا کہنا ہے لاہول ونا یہ فرق ہے ایسے جب وہ حیا اللہ صولا کہ ان دونوں کی باری لاہول و کہنا ہے باقی جو بھی الفاظ موزن ادا کرے وہی وہ آپ کہیں گے یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب تم موزن کو سنو یعنی کہ موزن اذان دینے والے اذان کو سنو فقول کہو مثلا ما جیسے وہ کہتا ہے اچھا غور کیجئے اللہ کے کی رسول کہہ رہے ہیں اذان کی آواز آئے تو کیا کرو جیسے الفاظ وہ کہتا ہے ویسے تم کہو ہم کیا کرتے ہیں ہم اذان کی آواز سن کر ٹی وی بند کر دیتے ہیں میری مائیں بہنے جلدی سے سر پہ کیا لے لیتی ہیں دوپٹہ ازان کا جواب نہیں دینا موزن کی بات مان کے نماز نہیں پڑھنی تو اس, اس، یہ زہری یہ چیزیں ان کا کیا فائدہ شریعت نے بالکل نہیں کہا کہ آپ جناب والا ٹی وی بند کر دیں اور اذان کا جواب نہ دیں اور اذان سن کر پردہ کرنا یہ بھی کہیں نہیں آیا پردہ کیجیے اپنے دیور سے پردہ کیجیے اپنے بہنوئی سے پردہ کیجیے اپنی خالہ کے بیٹے سے ماموں کے بیٹے سے پھپھو کے بیٹے سے یہ سب آپ کے غیر ہیں ان سے پردہ کیجیے اذان ہو رہی ہو تب بھی اذان نہ ہو رہی ہو تب بھی اذان سے پردہ کیوں اگر آپ کے گھر میں صرف آپ کا شوہر ہے آپ کا باپ ہے آپ کے بیٹے ہیں غیر مردنی ہے اذان آرام سے سنیے اذان کے کلمات کا جواب دیجیے سر ڈھانکنا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ بنا لینا کہ جناب جب اذان ہوگی میں سر ڈھانکوں گی اس عقیدے میں بھی مسئلہ ہے یہ کدھر سے آیا مسئلہ کہاں سے لے کر آئیے آپ اس مسئلے جب سر ڈھانکنے کی باری آتی ہے تب ڈھانکتی نہیں ہے اور جب شریعت نے نہیں کہا تب ڈھانکتی ہیں تو اللہ کے کہہ رہے ہیں جب ازان دینے والے کے ازان کو سنو تو ویسے الفاظ کہو جیسے الفاظ وہ کہتا ہے علیہ پھر میرے اوپر کپڑو پڑھو ازان کے بعد اللہ کے سو یہ نہیں کہا ازان سے پہلے ہم ہر معاملے میں اٹھ چل پڑے ہیں شریعت کہتی ہے مرد اپنے ٹکنے ننگے رکھیں شلوار اوپر ہو مردوں کی شلوار کہاں ہوتی ہے پاؤں ڈکے ہوتے ہیں بلکہ نیچے زمین پہ لگ رہی ہوتی ہے اور عورتوں سے کہا گیا اپنے آپ کو چھپا کر رکھے یعنی کہ ان کے پاؤں بھی ڈکے ہونے چاہیے اور ان کی شلوار کہاں پہنچ گئی ہوتی ہے آدھی پنڈلی تک اور پیٹ کا کچھ حصہ بھی نظر آ رہا ہے یہ سینہ بھی نظر آ رہا ہے اور ہاف بازو ہے یہ کیا ہے آج کرونا نے میری بہنوں کو ماس پہنا دیے ہیں اب کوئی نہیں کہتی سانس گڑتا ہے مشکل میں ہیں اب سب نے اتنا پردہ کر لیا ہے جب شریعت کہتی ہے تب سانس گڑتا ہے تو اللہ کے سن کیا کہ اوپر درود پڑھو تو اذان کے بعد درود پڑھنا ہے صلی صل اللہ علیہ بھی آشرا درود پڑھنے کا ثواب آپ بتا رہے ہیں کیونکہ جو میرے اوپر ایک بار درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پہ اس کی وجہ سے ایک دفعہ درود پڑھنے کی وجہ سے عشرن دس مرتبہ سلاد کریں گے اللہ تعالیٰ دس مرتبہ کیا کریں گے سلاد کریں گے اس پہ اللہ کی سلاد کریں تو کیا ہوتا ہے اللہ کی سلاد کیا ہے کچھ علماء کرام کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ دس رام نازل فرمائیں گے اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کا ذکر خیر کن میں کریں گے فرشتوں میں کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کریں گے اللہ اس کی شان بلند کریں گے اللہ اس کا مقام بلند کریں گے تو یہ شان اور مقام بلند ہونے والا جو ترجمہ ہے یہ زیادہ بہتر ہے تو یہ ایک دفعہ آپ پہ درود پڑھا جائے تو دس مرتبہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سلاد کرتے ہیں اور اللہ کے سلاد کرنے کا مطلب یہ ہے میں سلاد کرتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مسلم علام محمد اے اللہ ہمارے نبی پہ تو سلاد کر تو میرا سلاد کرنا کیا اللہ سے اپنے نبی کے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ میرے نبی پہ سلاد کر یعنی کہ آپ کی شان میں اضافہ فرما آپ کے مقام میں اضافہ فرما آپ کے درجات میں اضافہ فرما اور آپ کا ذکر خیر ان فرشتوں میں فرما جو تیرے پاس ہے تیرے مقرر ہے اور اللہ سلاد کیا کرتا ہے اللہ سلاد کرتا کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی سے دعا کرتا ہے اللہ نے کس سے دعا کرنی ہے اللہ سلاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پھر آپ کی شان کو بڑھاتا ہے آپ کے مقام اضافہ کرتا ہے آپ کے درجات بلند کرتا ہے پہلے اذان کا جواب دینا ہے پھر درود پڑھنا ہے پھر تیسرے نمبر پہ کیا کہا پھر اللہ سے سوال کرو میرے لیے کس چیز کا وسیلے کا اللہ کے سل ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے مقام وسیلہ دے اور لو کہتے ہیں لو جی وسیلہ ثابت ہو گیا بھائی یہ تو اس کے الٹ معاملہ ہے یہاں پہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ دینا اور یہ دعا والا وسیلہ نہیں ہے یہ جنت میں مقام وسیلہ ہے اور اس کی وضاحت آپ کر رہی ہیں دیکھیں خود فَإنَّهَا بے شک یہ جنت میں ایک مقام ہے یہ جنت میں ایک بلندوں بالا مقام ہے جو اللہ کے مندوں میں سے کسی ایک بندے کے لیے ہوگا سب کے لیے نہیں ہے جو نہیں لائق مگر اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے لیے جو نہیں شیان شان مگر اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے لیے یہ مقام اللہ تعالی جنت میں کسی ایک بندے کو دیں گے وہ ارجو اور مجھے امید ہے ان انا ہوا کہ وہ میں ہوں گا وہ ایک بندہ کون ہوگا وہ میں ہوں گا فمن پس جس نے میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا جس نے میرے لیے وسیلا کی دعا کی حلت لہو شفا اس کے لیے شفا کیا ہو جائے گی حلال ہو جائے گی اللہ کے رسول کی شفاعت پانے کے یہ طریقے ہیں اذان سنیں دھیان سے توجہ سے ازان کا جواب دیں پھر آپ پہ درود پڑھیں درود کون سا پڑھنا ہے درود تاج یا درود ہزارہ درود ابراہیمی جو نبی علیہ علیم نے سکھایا منگرد درودوں درودوں کی طرف نہ جائیں منگرد درودوں میں عام طور پہ شرک الفاظ پائے جاتے ہیں بدت کے الفاظ پائے جاتے ہیں خصوصا درود تاج اس میں شرکے الفاظ موجود ہیں تو درود ابراہیم ہی پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مقامی وسیلہ مانگیں اللہ کے رسول کے لیے اور یہ بھی ایمان رکھیں کہ یہ وسیلہ کیا ہے جنت میں ایک مقام کا نام ہے عالی شان عظیم الشان مقام اور امید ہے کہ یہ مقام ہمارے نبی کو ملے گا اور ہم دعا کرتے ہیں تو مزید یعنی کہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ سعود السلام کو ملے گا اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا ہمیں اللہ کے رسول کی شبات ملے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنائے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو شوق سے نے دینے کی توفیق دے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توجہ سے اذان کا جواب دینے کی توفیق دے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اذان کے بعد دروش شریف پڑھنے کی توفیق دے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اذان کے بعد یہ دعا پڑھنے کی توفیق دے اور ایک دعا آگے آ رہی ہے حدیث امر تین میں لیکن اس حدیث کی وضاحت کرنا ہوگی اور آپ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اس لیے میں آپ کا مزید ٹائم نہیں لوں گا یہیں پہ آج کے درس کا اختتام ہوگا بڑی عظیم الشان بڑی پیاری حادیث ہیں ہمارے نبی علی ساۃۃ السلام کی ایمان بڑھتا ہے عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور جو کتا ہی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پشمانی اور ندامت کے احساسات پیدا ہوتے ہیں اور یہ بہت بڑے فوائد ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ ایسے ہی جڑے رہنے کی توفیق دے اور آپ کی تعلیمات کو ایسے ہی حاصل کرنے کی توفیق دے و آخرداوانہ الحمد للّہ رب العالم